بسم اللہ السّلام السلام و رحمۃ الله وبرکات الحمد اللہ اما بعد آج ہمارا صورت القاریہ کی تجوید اور قرآد کے حوالے سے لیکچر ہے اعظب اللہ منشیم منہمزی ونفی ونفی بسم اللہ الرحمٰن الرحیم القار مل قور و ادرو کا مل قور <تصفيق> یہاں پر ان تینوں آیات میں ایک چیز کامن ہے کہ جہاں یہ وقف کر رہی ہیں وہاں پر ہا کا لفظ پڑھا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں اکثر لوگ جب صورت القارآہ کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ وقف جہاں کرتے ہیں وہاں پر ہا کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے اور عام طور پر ہم نے دیکھا لوگ القاریا ملقاریہ یہ انتہائی غلط ہے اور اس سے سارے کا سارا مفہوم اور مطلب بدل جاتا ہے اس لیے اس کی پریکٹس کی جائے اور ہا کو سینے سے صحیح طریقے پر مخرج اس کا ادا کیا جائے القاریہ ملقاریہ قور و مد راک کا یہاں پر دال پر قلقلہ تھا اس پر بھی غور کرنا چاہیے تاکہ قلقلہ قلا باقاعدہ جو ہے سننے والے کو پتہ چلے کے قلقلہ کیا جا رہا ہے آیت نمبر چار ہے یوم یقون اب یہاں پر یوم جب لوگ پڑھتے ہیں تو اس میں یوم پڑھتے ہیں یعنی اس طرح کی آواز آتی ہے یہ غلط ہے یا کو ہمیشہ سافٹ لین کر کے پڑھنا چاہیے یوم یقون سو یہاں پر غنہ آیا سین کو سفیرہ کے ساتھ مب سوس یہاں پر کل فراشل نہیں پڑنا یعنی لام پر قلقلہ نہیں کرنا مبثوث اب با کے اوپر قلقلہ ہے اور آگے دو دفعہ ثار ہے تو اس میں سین کی آواز نہیں آنی چاہیے کل فروشل مب <الْمَبْثُوث> سوس آگے آیا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ <الْمَنْفُوش> اب یہاں پر بہت غلطی ہے ایک تو کل کے نام پر قلقلہ کل ہوتا ہے کل اور اہ کو اہ اہ کہتے ہیں لوگ نا آئین صحیح نہیں پڑھتے تو یہاں یہ تھوڑا سا مشکل ہے پڑھنا اس کی جتنی پریکٹس کی جائے گی اچھا پڑھا جائے گا وہ نل جی بل آپ نے دیکھا ہم یہاں الحمد رکے ہیں کیل بالکل سافٹ پڑھا ہے اس پر قلقلہ نہیں کیا اگر ہم پڑھیں گے نا نیل یہ بہت غلط ہے اور نائنٹی لوگ اس طرح پڑھتے ہیں کل نیل ہا کی آواز بھی صحیح آئے اور قلقلہ بھی نہ ہو پھر یہ خوبصورت الحمدللہ پڑھا جائے گا تو نون کے اوپر اخفا ہے فکولت اب یہاں دو غلطیاں ہمارے ہوتی ہیں پہلی ف ام اس طرح لوگ پڑھتے ہیں ساقولت ایک یہ غلطی ہے دوسرا ہے ساقولت مینو کچھ سمجھ آئے یعنی تا کی آواز کو کھا جاتے ہیں آواز آتی ہی نہیں یہ دونوں غلط ہیں آپ نے کس طرح پڑھنا ہے فَأَمَّا مَن فَأَمَّا مَن <مَوَازِينُه> یعنی تا کی ہلکی سی ساؤنڈ بھی آئے اور وہاں پر قلقلہ بھی نہ ہو فَهُوَ فِي عشا تیر اب یہاں جو ہے تھوڑی سی مشکل ہے کہ فہو فی عش اب یہاں دو زیر ہے کسرا ہے فی عش اور را کو موٹا کرنا ہے کیونکہ اس کے اوپر شدہ بھی ہے اور زبر بھی ہے تو یہ تھوڑا سا آپ نے دھیان میں رکھنا ہے ایشا تر ٹھیک ہے اور وود کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے فوشت و امن خفت م <موازينه> اب یہاں نیوک اس کے اب آگے حروف حلقی ہیں تو یہاں پر اظہار ہوگا اخفا نہیں ہوگا و امن و خفت اس طرح نہیں پڑھنا خفت یہ بھی نہیں پڑھنا و امن خفت م ہا کو صحیح طریقے سے ف ام اب یہاں پر دو ہا اکٹھے ہیں ان کو پڑھنا بھی بعض دفعہ مشکل ہوتا ہے سانس اکھڑتا ہے اس کی پریکٹس لازم ہے ف ام ہُو ہاویا و مد ر کے اوپر دو پیش ہے تو اس پر بھی اظہار ہوگا کیونکہ آگے ہا ہے اب ہم اس کیراد کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ نرم القوریا تم ال وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةَ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فأما من فقلت مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ افیشتروی وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ امیا ادور نمیاں اللہ رب العالمین کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ